232 سے 232 نیا پھل دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے حدیث گا <سلام> فیا یہاں سے دعا کے الفاظ ہے اللہ مبارک اللہم مبارک فی مدینہ سوری وفی سمارینا وفی مدینہ وفی من معبرکتوتی من, من, من, من, من, من الوالدانی من من من من من حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیا پھل لایا جاتا تو آپ فرماتے یا اللہ ہمارے شہر ہمارے پھل ہمارے مد اور ہماری سا یہ دو کیا ہیں وزن کرنے کے پیمانے جیسے آج کے دور میں کلوز اور لیٹرس لائک دس ہمارے مد اور صاحب میں برکت عطا فرما برکت پر برکت پھر آپ پھل مجلس, مجلس میں موجود سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے اسے مسلم نے روایت کیا تو خوبصورت سنت ہے نا چھوٹے بچے بسے بھی نئی چیز دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں بے چین ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے جلد خوش ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی خوبیاں ہوں اگر کبھی بچہ کوئی نہ ہو تو پھر بچوں جیسے معصوم شخص کو دے دیجئے بہرحال سے سنتوں کا رنگ ہی نکل گیا غصہ دور کرنے کے لیے باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے حدیث دہراتے ہیں انسل... رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رجل من, من قال فیبہ فشتد حتی انتفخ و و فقال, فقال الفاظ مبارک متن لو قالها نبی صلی اللہ تعوز بلّ من فالہ اطرای انا اذهب صحابی رسول حضرت سلیم حضرت سلیمان بن بنصورت ردی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی گالم گلوچ کرنے لگے یعنی گالیاں دینے لگے ان میں سے ایک اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا منہ پھول گیا اور چہرے کا رنگ بدل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہے تو اس کا سارا غصہ چلا جائے ایک شخص جی سن کر اس کے پاس گیا اور نبی اکرم کے ارشاد سے آگاہ کر کے کہا شیزان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو اس جھگڑو آدمی نے جواب دیا کیا تم میرے اندر کوئی خرابی محسوس کرتے ہو یا میں دیوانہ ہوں یہاں سے چلے جاؤ اسے بخاری نے روایت کیا پتا کیا چلا کہ جو غصّے میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں زیادتی کہہ رہا ہوں بلکہ اس کو غصہ ہے کہ مجھے کیوں سمجھاتے ہو یعنی میں شیطان کو بگاؤں تمہارا کیا مطلب ہے کہ میرے اندر شیطان آ گیا تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا خود کو غصہ آئے ہمارے سامنے کسی کو غصّہ تو تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھتے ٹھیک تھوڑا ہٹ کے پڑے یہ نہ ہوگے وہ آپ کے اوپر ہی کود پڑے ہوں بہرحال چینک لینے والے کو الحمدللہ اور سننے والے کو یرکم اللہ کہنا چاہیے دلیل ان اللہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم احدكم کیا کہے یہ الفاظ مبارک ہے الحمد للہ الله. اللَّهُ فل یقل اللَّهُ اللَّهُ حضرت ابو رضی اللہ, تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی چھینک لے تو اس الحمد للہ یعنی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہنا چاہیے اور اس کے سننے والے بھائی یا ساتھی کو یحم کل یعنی اللہ تج پر رحم فرمائے کہنا چاہیے اور جب وہ سننے والا یرحم و اللّہ کہے تو چھینک لینے والے کو یہ دیقم اللہ ویوسلخ بالکم اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کر دے کہنا چاہیے اسے بخاری نے روایت کیا کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا دیکھیں الحمد کیوں کہا آپ کو پتا ہے کہ جب ہم چھینک لیتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے جسم کو ریسٹ مل جاتا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلی آواز تھی جو آدم کے منہ سے نکلی تھی پیدا ہونے کے بعد اللہ کی تعریف ہے دوسرے کو یہ کہنا یرحم اللہ اس کا کیا مطلب ہے آپ نے کہا الحمدللہ دوسرا آپ کو کہہ رہا یر یر یر اللہ یعنی رحم کرے کیونکہ سم ٹائم چھینکی کو وجہ ہی ہوتی ہے نا اور بہت زیادہ چھینکیں آنے لگ جائیں تو بعض دفعہ وہ بیماری کا آغاز بھی ہوتا ہے تین دفعہ اگر وہ چھینک آئے کسی کو تو اس پہ تو کہے گا وہ پہلی دفعہ کہے گا الحمدللہ یہاں شرط لکھیے کہ الحمد کہیں گے تو وہ جواب دے گا بعض لوگ نہیں دیتے جواب دل میں کہہ رہے ہوں گے آپ اونچی کہیں گے تو اگلا آپ کو جواب دے گا ورنہ نہیں دے گا تو ہم اب دوسروں کی دوڑ سے محروم ہوتے ہیں دوسری دفعہ بھی آتی ہے چین پھر کہ الحمد للہ دفعہ تو کیا کہنا چاہیے کسی کو پتا یعنی اب چیکوں پہ چیخیں ہی آئی جا رہی ہیں اور اب آپ دعائیں مانگتے رہے کسی کو نہیں پتا چلے اس پہ سرچ کر کے لائیں کل پوچھیے گا اس لیے کہ ہمیں یہ مسئلے پتہ ہونے چاہیے یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق سوال پیدا غیر مسلم چھینک تو وہ کیا کرے؟ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں غیر مسلم کی چھینک پر صرف و بالکم کہنا چاہیے نبی قال حضرت ابو مسرت اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود جب آتے تو چھینک لیتے اور امید کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرحمک اللّہ یعنی اللہ تم پر رحم کرے اس کے الفاظ دہرائیں گے لیکن آپ ان کے لیے یادیکم اللہ عبیہ وسلم علیکم اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے یہ کہتے اسے تر مزی نے روایت کیا تو اب آپ کسی نان مسلم کو دیکھیں تو دعا دیں گے نا دیکھیں رحم کس پہ ہوگا جو اللہ کو مانے گا جو ایمان لائے گا تو آپ ٹرین میں ہیں بس میں اور انہوں نے جو آپ سے چھین خانے پہ یہ کہا بھی کوئی نہیں نا کہ الحمدللہ تو آپ کیا کہیں گے یا خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے اس لفظ پہ آپ لوگوں نے کبھی کہا ہی نہیں ہوگا ہوں بہرحال تو یہاں سے مسئلہ ہمیں پتا چلا اور یہ دعا بھی پتہ چلی غیر مسلم کے سوال کے جواب میں صرف کہنا چاہیے۔ کیا نہیں کہنا چاہیے آگے وعلیکم السلام کیوں کیونکہ اس نے سلام کیا ہی نہیں اس کو اسلام پسند ہی نہیں آپ زبردستی اس کو اسلام دے رہے ہیں. اس کو تو اسلام گلی لگے گا علیکم اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کتاب تم کو سلام کہیں تو ان کے جواب میں ولیکم کہا کروں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا صرف سلام نہیں کہنا غیر مسلم اور مسلم افراد پر مشتمل یعنی جوائنٹ میکس کو مجلس ہو جہاں مختلف طرح کے لوگ ہوں کیا موجود مسلمانوں کو اجتماعی سلام کہنا جائز ہے دلیل ان اللہ دوبارہ پڑھے انہ کیوں آیا ادھر کون دو یعنی اسامہ پر بھی اور ان کے باپ زید پر جب دو لوگ اخلاطن من المسلمين من المسلمين والمشركين والمشركين عبدت الاوثان واليهودي واليهودي فسلم عليهم سوري من... فسلم عليهم فسلم عليهم عليهم عليه من نبي عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ, عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا گزر ایک مجلس پر ہوا جس میں مسلمان مشرق بت پرست اور یہودی سب شامل تھے آپ نے ان مسلمانوں کو سلام کیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ایک تو طریقہ ہوتا نا کہ صرف اپنے مسلمان جو ہیں ان کو کہہ دیا جائے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے اور وہ کیا ہے السلام علیکم منت طب الہدا دوہرائیں علیکم سن لیں پہلے پھر بولے طباء الہدا اور اس طرح بھی ہے منت طبا الہدا یعنی سلام تو اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے تو پھر مسلم اور نون مسلم کا فرق مٹ گیا خود بہت اللہ تعالیٰ ان تک سلام پہنچائے گا جو واقعی اس کو ڈیزرپ کرتے ہیں افصل سلام السلام علیکم ورحمت اللہ و ومغفرتہو کہنا ہے ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان عمران بن حسین رضی اللہ ان رجلن جاءہ صلی اللہ علیہ وسلم أشرن. أشرن. ثم جاء آخر. ثم جاء آخر. فقال. فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فردی فجل فقالہ اشرون سمجا فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم آپ نے اسے جواب دیا تو وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا دس نے کیا پھر دوسرا آیا تو اس نے کہا السلام علیکم و اللہ آپ نے اسے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا 20 نے کیا مطلب پہلے کو دس ملی تو اب اس کو بیس مل گئی پھر تیسرا آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم و اللہ ہی وبرکاتہ آپ نے اسے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تیس نے کیا اسے ابو دعود نے رواج کیا اب یہ جو لفظ آگے مغ فرت ہوا ہے نا یہ حضرت عائشہ سے منصوب ہے آگے یہاں تو جو کہ دعائیں آ رہی ہیں نا کہ آپ نے کسی کو برکات ہو کے بعد مغفرت ہو بھی کہا تو پھر آپ نے ان کی تعریف فرمائی تھی کہ تم نے پورا سلام کر دیا ٹھیک ہے شیشہ دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے ضرورت پڑتی ہے شیشے کی ان عائش رضی اللہ عنہ کانن اللہ, اللہ علیہ قال یہاں سے دو اکلفاظ ہائی لائٹ کیجیے الحمدللہ للہ اللہ حسن تخلقی خلوقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم جب شیشہ دیکھتے تو فرماتے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے یا اللہ جس طرح تم نے میری صورت بنائی اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا کر دے اسے بہکی نے روایت کیا تو یہ دعا انسان کو کیا سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ظاہر سے باتین کی فکر زیادہ ہونی چاہیے ہم زیادہ کس کی فکر کرتے ہیں ظاہر کی اس کو اس سے جاتے ہیں نا ہلکا سا دھبا پڑ جائے تو ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں لیکن اندر ہمارے اوپر اندر بہت سارے گناہوں کے دھبے ہوتے ہیں تو شعور سے یہ دعا پڑھیں اگر کوئی شیشہ آپ کا ٹوائلٹ سے باہر ہے یعنی جہاں کے کوئی آپ جیسے جہاں بھی ہمارے پاس ٹوائلٹ اندر ہے تو باہر وضو والا ایریا تو اگر شیشے پہ ایسی دعا لگی ہو تو دیکھ کے پڑھا کریں یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ کے دل میں نبس و سلم کی بھی محبت ڈالیں گی اور شیطان سے بھی آپ کو دور کریں گی تلاوت کی دعا یہ ہے کون سا ہوتا ہے جہاں قرآن پاک کی وہ کون سی کانن وجود یہاں سے وہ دعا ہے وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَسَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں اسے ابو ابود ترمزی اور نسائی نے روایت کیا ہے یہ کٹس ہیں نا جو شب کا اس کو پڑھیں تو سوچیں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا پورا چہرہ ایسے بند ہوتا آنکھیں کہیں کٹ لگا کے اللہ نے کھول دیا ہونٹ کیا کٹ لگائے اور کھول دیا کان کٹس ہے آپ ذرا سوچیں بالکل گول مٹول سا چہرہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے چہرے پہ جیسے وہ اکثر کا ذہن میں آتا ہے نا ان کے اوپر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہی ہوتا ہے کا ہاتھوں کی انگلیوں پہ کہیں آنکھیں لگی ہوتی یوں دیکھتے تو دکھ جاتا کیسا لگتا اللہ نے میں کتنا خوبصورت بنایا ہے کبھی کبھی اب نارمل شکلوں والے بچوں کی مر کی تصویریں دیکھیں تو دل کی گہرائی سے شکر نکلتا یہ دعا ہے ایک اور دعا ہے حسن المسلم میں بک دیجئے گا مجھے حسن المسلم میں ایک اور دعا ہے جو حضرت دعود علیہ السلام سے کی دو سجدے کا ان میں ذکر آتا ہے اس کو بھی دہرا ہیں اور قرآن پاک کے جہاں بھی سجدے کی آیتیں آئیں گی اس کے اوپر انشاءاللہ اس کو پڑھا کریں گے سبحان اللہ کھولا تو ایک خود وہیں سے کھولا جو کہ دعا ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں جی یہ جو بک ہے میرے پاس اس المسلم یہ مکبہ دوسرے کی ہے 43 تھری پیج ہے کھول لیجئے دہرا میرے ساتھ اللہ اجرن ودا بیہ وزرن من من اے سجدے کے بدلے تو میرے پاس اپنے سوری اہ ل سجدے کے بدلے تو میرے پاس میرے سوری اہلۂ سجدے کے بدلے تو اپنے پاس میرے لیے اجر لکھ دے اس کے بدلے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے اور جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا اسے میری طرف سے قبول فرما کتنے خوبصورت لوگ تھے کہ ان کا تذکرہ بھی اب دعاؤں میں موجود ہیں تو یہ تھا متفرق دعاؤں کا ٹاپک جس کے اندر ہم نے مختلف چیزیں پڑھی ہیں بہتر طرح کہ اس میں جو ایک ٹاپک سے ملتی جلتی دعائیں ہم ان کو ایک فائل میں بنا دیں تاکہ کسی موقع پہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے بنیادی طور پہ دعائیں تو پوری ہو گئی کچھ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کیوں کیا کہ کی ابھی اس میں تو دعائیں تاج جائی نہیں اور دعائیں تنجینہ اور اس طرح کی دعائیں جو بعض صفحہ ہمارے دور کلچر میں بہت عام ہیں تو آئیے اس کا آخری ٹاپک بڑے شعور سے پڑھے میں دہراؤں گی اس بات کو اس لیے کے بعض لوگ جب صرف اس وقت تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے کانوں سے الفاظ کو ٹکرا رہے ہیں نا تو ان کو یاد رہ جائے گا کہ اچھا ہاں وہ دعا کا نام بھی ہماری اس بک میں آیا تھا لیکن اب ہم کیا کرنے لگے ہیں العدیۃ والاوراد غیر الماصورا غیر مصنون دعائیں اور وظیفے الدعیت کیا ہے دعا کی جمع والاوراد ورد کی جمع اوراد ورد کو کہتے ہیں ورد وظیفے اردو میں غیر المعور جو سنت سے ثابت نہیں غیر مصنون کے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آج کلچر میں عام ہیں ہم اس کو اس لیے پڑھ لیں گے کیوں پڑھیں گے بھلا ہم یہ ٹاپک عام نا پتہ ہو کبھی کہیں آپ پڑھیں تو آپ سوچیں گے کہ شاید ہماری ساتھ کو تو یہ دعا نہیں پتہ تھی یہ تو ممکن ہے لیکن اس بک والے کو نہیں پتہ تھی تو جس طرح صحیح چیز پتا ہونی چاہیے اس طرح غلط چیز کا بھی پتہ چاہیے تو بس کوئکلی اس کے ٹاپکس دہرا دیں گے درج اورات درج اورات وظائف اور ادیہ اذکار سنت رسول اللہ یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں پہلے تو یہ لفظ آپ میرے پیچھے دہرائیں مجھے یقین ہے کہ اس میں بڑی غلطیاں کریں گے پڑھیں گے آپ وظائف ناپاک اور یہ جو ہم نے سنت رسول کے بدلفظ آثار پڑھا ہے نا صحابہ کے آثاروں سے کیا مراد ہے؟ اثر سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں نا تو صحابہ تک جو بات رک جاتی ہے اس کو اثر کہتے ہیں ٹھیک ہے سے تو آثار اس کی جمع ناپاک جسم کپڑے یا برتن کو پاک کرنے کے لیے دھونے کے دوران یا بعد میں کلمہ شہادت پڑھنا کبھی آپ نے کسی کو ایسا کرتے دیکھا جی نانیاں دادیاں وہ کپڑوں کو مسلمان کرتی تھیں تاب ماسی نے جمع دادی نے ہاتھ لگا دیا چلو اس کو کلمہ تھا یہ پڑھاؤ حیرت کی بات ہے ہم نے اس کلمے کو دل میں رکھنے کی بجائے ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے جس زبان پہ جی اب اس پہ آج دو نفل توبہ کے پڑھیے گا غسل جنابت یا غسل حیض کے دوران یا بعد میں قلم شہادت یا ایمان کی صفات وغیرہ پڑھنا یہ کس کو یاد ہے کرتے تھے ایسا آپ سوچئے کہ ویسے ہی حالت میں منہ سے کچھ نہیں بولنا ہوتا اور آپ قلم پڑھتے ہیں حیرت کی بات ہے نا وضو کرتے وقت ہر عضو کی الگ الگ دعا مانگنا آپ ذرا سوچے کلی کرنے کے دوران آپ دعا کیسے مانگیں گے منہ پہ پانی پڑے گا تو دعا کیسے مانگیں گے پانی اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے نا آزان سے قبل درود شریف پڑھنا آج کل بھی کچھ مسجدوں میں آتا ہے آوازیں آتی ہیں پاکستان میں ایون تو یہ بدعت ہے نماز کی نیت کے الفاظ ادا کرنا کتنے لوگ کرتے ہیں ابھی تک اردو میں دو نفل نماز پڑھنی پیچھے امام کے نیچے زمین کے اوپر آسمان کے اللہ کو پتہ نیت کیا ہے دل کا عمل ہے آپ لوگوں نے ابھی کتاب و نہیں پڑھی نا ادھر اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ شروع کرانی ہے اور بڑے غشور سے پڑھیے گا سوچ کے کیونکہ نماز بہت ضروری چیز ہے بہت ساری چیزیں نماز کے دوران میں نوٹ کرتی ہوں لیکن میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ بک پڑھ لیں گے تو پھر انشاء اللہ وہ ایک وقت بنا کے پڑھ دیا نا عادت بنا لی آپ مثالیں گھر بیٹھے جب مرضی پڑھے لیکن آپ ممبر پہ جب اذان دینے گئے تو اس سے پہلے درد پڑھتے ہیں اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک قانون بنا لیا نا اور اس کو پھر سب کا ذریعہ بھی سمجھا انڈرسٹینڈ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ہمیشہ اہتمام کرنا ہے ہمارے کلچر میں نماز چھوٹی دعا لمبی بالکل سارے مل کے دعا نہیں کرنا چاہیے بعد میں جیسے جماعت کی نماز ختم ہوئی فرض ہوئے تو امام صاحب ہاتھ اٹھا لے دیکھیے اللہ سے رابطہ تو آپ کا نماز میں جڑا ہوا تھا اس میں لمبی دعا مانگے تشخد میں مانگے سجدوں میں مانگے نماز کے بعد تو ایسے جیسے لائن آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی یہ لگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لائن ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی تو نماز میں دعا مانگنے کا بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ تشاخ کے بعد ہے لمبی دعائیں گھنٹہ بیٹھے رہیں آپ آخر میں السلام علیکم السلام علیکم تو یہ ہمارے کلچر میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا یہاں تذکرہ ہے فرسٹ نماز کے بعد بلند نماز سے اجتماعی ذکر کرنا یہ بھی لوگوں کو دیکھا گیا حلقہ باندھ لیتے ہیں اور اس رنگ کرتے ہیں نماز جمعہ کے بعد سو مرتبہ کُل ہو اللہ کا اہتمام کرنا نماز جمعہ کے بعد ایک دوسرے کو تکبل اللہ مننا و منکم کہنا یہ کہاں کہتے ہیں بلا عید کے لیے کہتے ہیں تو وہ عید کو جمعہ سے قیاس کر کے کہ جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کا عید کے ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز سے اجتماعی دروشریف شریف پڑھنا جمعے کے دونوں خطبوں کے درمیان تین مرتبہ بلند آواز سے اجتماعی درو شریف پڑھنا ہمیں اصل میں بہت سارے مسالے ڈالنے کی عادت ہے کھانا بھی فروٹ بھی ہم پھیکا نہیں کھاتے نا اس میں بھی ڈالتے ہیں تو عبادت میں بھی ہم نے مرض مسالے ڈال لیے ہیں صرف محبت میں کوئی بری نیا سے کبھی ایسے کام کرتا بھی نہیں ہے جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان تین مرتبہ بلند آواز سے اجتماعی دروشری پڑھنا عید کے دونوں خطبے تکبیر سے شروع کرنا نماز جنازہ سے قبل اذان دینا نماز جنازہ کے بعد صف میں بیٹھ کر دعا کرنا اچھا نماز جنازہ سے پہلے اذان تو ہو چکی ہوتی ہے کب بھلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے زندگی ہماری اتنی ہے جو اذان سے لے کر نماز کے بیچ کے پندرہ منٹ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے فوت ہوتا ہے تو نماز پڑھا دی جاتی ہے عید کے دونوں خطبے تک سے شروع کرنا نماز جنازہ سے قبل اذان دینا نماز جنازہ کے بعد صف میں بیٹھ کر دعا کرنا نماز جنازہ بھی اصل میں دعا ہے وہ تو تین منٹ میں لوگ پڑھا دیتے ہیں السلام علیکم ابھی سیدھا درود بھی نہیں پورا کیا ہوتا ہے چوتھی رقط میں اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم حالانکہ مسنون عمل کے وہاں میت کے لیے دعا کریں اتنی خوبصورت دعائیں نبصِ وسلم کی سکھائی ہوئی تو اس وقت کثرت سے مانگنی چاہیے ایک عالم تھے تو ان کی بات میں میں نے سنا کہ نماز پڑھائی تو اس کے بعد کہتے ہیں جب میں نے تھوڑی دعائیں مانگی تو بعد میں ایک غصہ آگے آگے ایک شخص اور بڑے غصے میں تھا مولوی صاحب آپ نے بڑی لمبی نماز جنازیں پڑھائی ہے آپ کو نہیں پتہ لوگ کام چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے نماز نہیں لمبی پڑھائی اصل بات یہ کہ مرنے والا یہ آپ کا اپنا نہیں تھا آپ صرف وہ دکھانے آئے میں ہیں اگر آپ کا اپنا ہوتا تو آپ تو تڑپتے کہ دعا ہو اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فوت ہوئے تو نبص وسلم نے ان کی اتنی جنازے کی دعا لمبی پڑھائی کہ دھاڑے مار کے لوگ رو رہے تھے تو ایک شخص بہت ہی رونے لگا کہا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ وہ فوت ہو گیا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش دعائیں اللہ کے نبی نے میرے اوپر بڑی ہوتی تو اتنی ہرس ہوتی اس وقت تو بندہ ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح ہوتا ہے تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں جو دین کو رسمی طور پہ رکھنے کی وجہ سے آتی ہیں یہ آج ہمارے کلچر میں عام ہیں روزہ رکھنے کی نیت کے الفاظ ادا کرنا اکثر آپ کو کیلنڈروں پہ دعا بھی دیکھے گی غدئی تو بن میں یا نوی تو غد بس من غدئی تا کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں تو یہ بھی سنر سے ثابت نہیں ہے شہر میں داخل ہونے کی مسنون دعا کے علاوہ مکہ یا مدینہ میں داخل ہوتے وقت دوسری دعائیں مانگنا طواف کرنے کی نیت کے الفاظ ادا کرنا طواف کے ہر چکر میں الگ الگ مراوضہ دعاؤں کا اہتمام کرنا مراوضہ کیا جن کا رواج بڑھ گیا فیشن صحیح کی نیت کے الفاظ ادا کرنا صحیح کے ہر چکر میں الگ الگ مراوضہ دعاؤں کا اہتمام کرنا مقام ابراہیم اور مقام ملتزم پر مخصوص مراوضہ دعاؤں کا اہتمام کرنا مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ودای دعا مانگنا مسجد میں داخل ہونے کی مصنون دعا کے علاوہ مسجد الحرام یا مسجد نفی میں داخل ہوتے وقت دوسری دعائیں ماننا روز رسول پر مصنوع در مصنون درود کے علاوہ دوسرے طویل اور عریض و سلام پڑھنا یعنی جو سکھایا گیا وہ پڑھنے کی بجائے دوسرے پڑھنا روض رسول پر درود سلام کے بعد اشفینی بلّی علامان یا رسول اللہ اشفاط یا رسول اللہ جیسے الفاظ کہنا یہ مدد ساری باتیں جو ہیں اس طرح کی کہنا یہ سنر سے ثابت نہیں ہے درود السلام کے بعد وََََََََََََََََلمسم تلاوت کے بخشش کی دعا کرنا۔ کیا پتہ چلا کہ ان چیزوں سے پتہ ایسی چیزیں جس ميں آيتوں ميں كچھ ہے كيوںكہ اس آیت میں واقعی نفص و کی زندگی کا كا معاملہ ہے تو اسی کو اب لوگ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد كياس کر کے ایسے الفاظ پڑھتے نزول وہی کی جگہ کھڑے ہو کر ملائکہ پر سلام بھیجنا اصال ثواب کے لیے فاتحہ قرآن خوانی فاتح خوانی رسمِ قل دسواں چالیسواں اس کا اہتمام کرنا میت دفن کرنے کے بعد سر کی طرف کھڑے ہو کر صورت فاتحہ اور پاؤں کی طرف صورت بکرا کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرنا میت کو غسل دیتے وقت قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر کرنا جنازہ لے جاتے ہوئے باوا با آواز بلند ذکر کرنا بسم اللہ کا قرآن پاک ختم کرنا پتہ آپ ہے ہر لائن پہ لوگ بس بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں کہتے ہیں اب نہیں صحیح پڑھتے نہیں آتا پڑھنا بس بسم اللہ پڑھتے جاؤ یہ بھی ایک بدت ہے چنوں پر ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنا ڈیڑھ لاکھ بر ست قری... آیت کریمہ ختم کرنا ستائیس رجب کو محفل ذکر منعقد کرنا ستائیس رمضان المبارک کی رات یعنی شب قدر میں سات مرتبہ صورت ملک پڑھنا پندرہ شعبان کی رات شب برات تین دفعہ سورہ یاسین اور اکیس مرتبہ سورت بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا اجتماعی دعا مانگنے سے قبل باواز با بلند اجتماعی دروشریف پڑھنا یکم ربی الاول سے اکیس ربی الاول تک روزانہ بات نماز عشاء ہزار بار دروشریف پڑھنا بارہ تیرہ چودہ ربیع الاول کو عشاء کی نماز کے بعد سات ہزار سات سو اکتالیس سیون سیون فور ون مرتبہ یا بدیع الجائب کا وظیفہ کرنا سنا ہوگا لوگ کرتے ہوں گے کبھی ایسے मुश्किल और आप देखिए इतनी लंबे वजीफे जब से सलम सौ से ज़्यादा कोई लव वजीफा गिन के नहीं करते थे आपके लिए एक छोटा सा क्राइटीरिया है सौ ज़्यादा से ज़्यादा गिनती है उसके बाद आप अनफिनट पढ़ते थे आज तो हमने तस्वीरियाँ बनाई मोती गिने उस बेचारों के पास ये कुछ कहाँ था और उंगली पे आप देखें सौ से ज़्यादा आप गिनना शुरू करें आपको समझ ही नहीं आएगा और جتنا کھلا پڑے لیکن یہ ہزاروں کے وظیفے کبھی سوچے جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا لیکن ابھی خود وہ کیسے یہ اکتالیس ماہر کو سمجھ کر پہلے بد کو مغرب اور عشاء کے درمیان محفل منعقد کرنا یکم محرم سے دس محرم تک روزانہ بات نماز عشاء سو مرتبہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ کرنا اسماعی گرامی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں ان کا وظیفہ کرنا قصیدہ غوثیہ ختم ختم شریف کبیر غوثیہ نامہ اور یہ پتہ نہیں کیا ہے السبو تو پڑھا جا رہا ہے اس سے پہلے دیکھ لیں اوراد الاسبو جی اوراد الاسبو ورد کے ساتھ ہی اولاد اولاد چہلے کاف یعنی چار کاف کے ساتھ صورتیں جو شروع ہوتی ہیں مصبیات اشر اور شش کف شش کفل کف ہفت کے ہیکل درود تاج درود تنجینہ درود ماہی درود مقدس درود لکھی درود اکبر دعا دعائے امن دعائیں منزل قرآن پاکی ہر منزل ختم کرنے کی دعا دعا یام بیز مکرم دریا دعائے سریانی دعائ جمیلہ قد ہے موسم و مکرم دعائے حبیب دعائ مستجاب، دعا نصف نصف شابان المعظم، دعا خزب البحر دعائے اقاشا دعا گنج العرش یہ سب چیزیں جو ہیں سننے سے ثابت نہیں ہیں کتنی ہیں دیکھیں سکسٹی ایٹ کسی سے آپ کہنا کہ یہ سکسٹی ایٹ حدیثیں یاد ہیں آپ کو یا اتنی آپ کو کوئی دعائیں یاد ہیں تو کمی ہی یاد ہوں گی لیکن یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ضرور ہم نے سنی ہوئی ہیں صرف اللہ اللہ یا اللہ ہو کا ذکر کرنا یا ضربے لگانا سنت رسول اور آثار صحابہ سے ثابت نہیں کبھی دیکھا آپ کو لوگ اپنے نے لوگوں کو اس طرح کے وظیفے کراتے ہلکے باندھے حصار اور اللہ ہو واللہ سینا پیٹتے کئی ایسے لوگ کے خاص طور پہ جن لوگوں پر تصوف اور صوفی کا غلبہ ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی محبت لا رہے ہیں تو بہرحال دیکھ لیجئے ذکر قلبی کو نماز روزہ زکوۃ حج اور تلاوت قرآن سے افضل سمجھنا سنت رسول یا آثارِ صحابہ سے ثابت نہیں یعنی کہتے ہیں بیٹھے ہوئے دل میں ذکر کرتے جو ذکر قلبی کے نام سے سمجھ آ رہا ہے کہ دل میں ہی ذکر کیا جائے اللہ اللہ کا ذکر کی ضربوں سے اللہ کا جسم کے اندر شرایت کرنے کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں سوچیں کتنا باطل عقیدہ ہے کہتے ہیں کہ جب ہم اتنا اللہ کا ذکر کریں گے نا تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر نوزملہ حلول کر جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی کامل ولی بزرگ غوث یا کتب سے اجازت حاصل کرنا سنت رسول یا آثارِ صحابہ سے ثابت نہیں ذکر کی مت درجہ ذیل قسم سنت سنت رسول یا آثارِ صحابہ سے ثابت نہیں اللہ اللہ کے ذکر کی درجہ ذیل زکوٰۃ مقرر کرنا سنت رسول سے ثابت نہیں ذاکر قلبی کی روح کا رسول اللہ کی محفل میں پہنچنے یا بیت المعمور تک پہنچنے کا عقیدہ قرآن و سن... کتاب و سنت سے ثابت نہیں کہتے ہیں یعنی آپ ایک وقت آتا ہے اتنا ذکر دل میں کر لیتے ہیں کہ پھر آپ کی روح نفس سلم کے پاس پہنچ جاتی ہے اور بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ وہاں تک چلی جاتی ہے ذکر قلبی کرنے والوں کو رسول اللہ کی زیارت کرانے کا دعویٰ کرنا سنت سے ثابت نہیں ذاکر قلبی سے قبر میں منکر نقیر کے منکر نقیر کے سوال نہ کرنے کا عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ذاکر قلبی کا مرنے کے بعد قبر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا اور لوگوں کو فیض پہنچانے کا عقیدہ سنت سے ثابت نہیں ساٹھ سال تک ذاکر قلبی نہ بننے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے خارج کر دیتے ہیں یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت تھیں یہ نہیں کوئی کہتا کہ پانچ وقت نماز کا انکار کرنے والے کو اللہ کے نبی اپنی امت سے نکال دیتے ہیں تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ للّہ بنعمت ہی یہاں پہ بک بھی پوری ہوئی دعا کریں کہ عمل بھی رہے ان کی دعاؤں کو اپنے ساتھ رکھیں چھوٹی بڑی کتنی بے شمار دعائیں ہم نے اس بک میں سیکھی ہیں ایک خزانہ ہے جس بک سے خود پڑھا ہوتا ہے وہ یاد بھی جلدی ہوتی ہے اس لیے اسی میں سے صبح و شام کی دعاؤں کو اور باقیوں کو پڑھنے کی عادت بنائے ان جلدی یاد ہوگا جی کدھر جی اسال ثواب کے لیے قرآن خوانی فاتح خانی رسم کل دسواں چالیسواں کا اہتمام کرنا جی اس کی اس کے ثواب کی نیت سے جب قرآن خالی قرآن پڑھ سکتے قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں صورت نجم میں اس پہ بات ہوگی ان آپ کے میں آئے گی یہ بات ٹھیک ہے تھوڑا سا صبر کر لیں ٹھیک ہے چلیے اب وقت پورا ہو گیا تو اسی پہ رکتے ہیں ان اللہ تعالیٰ جو ترجمہ رہ گیا اس کو آپ کے ساتھ کسی طرح میک اپ کر لیں گے صبح اللّہ و بھی ہمدی لا اللہ الا اللہ دستخی رکا بتب علیہ کل ٹیسٹ بھی ہے ٹیسٹ ہے تیاری کرتے ہیں نا ان شاء اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ نواز